اصلحوا بینہما بالعدل واقسطو ان اللہ یحب المقسطین اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں برسرے پیکار ہو جائیں تو تم لوگ ان کے درمیان سلح کرو پس اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر چڑھ دوڑی تو تم سب مل کر باغی گروہ سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لے بس اگر وہ رجوع کر لے تو تم لوگ دونوں گروہوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق سلح کرا دو اور انصاف سے کام لو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے عیسایت کے شائع نظول کے بارے میں بخاری و مسلم اور دیگر محدسین نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے عبداللہ بن عبی بن سلول کے پاس اس کی دلدہی کے لیے جانے کا مشورہ دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے اور صحابہ کرام پیدل چل پڑے ادھر کی زمین نمک والی تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ دور ہی رہو تمہارے گدھے کی بو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو ایک انساری نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بو تمہارے جسم کی بو سے زیادہ اچھی ہے اس بات پر عبداللہ بن ابئی کی قوم کے چند افراد ناراض ہو گئے ادھر صحابہ کے بھی ناراض ہو گئے اور دونوں طرف سے کھجور کی شاخوں ہاتھوں اور جوتوں کے ذریعے ایک دوسرے پر حملہ ہونے لگا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں قطال کرنے لگے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دونوں جماعتوں کو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ قبول کرنے کی دعوت دیں اگر قبول کر لیں تو یہی مطلوب ہے اور اگر ایک جماعت اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دے تو مسلمان اس باغی جماعت سے قتال کریں یہاں تک کہ وہ قرآن میں مذکور اللہ کا حکم قبول کرنے پر راضی ہو جائیں ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیں یعنی اللہ کے اس حکم کے مطابق جو اس کی کتاب میں مذکور ہے اور جو عین عدل ہے مزید تاکید کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ مومنو تمہارا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انہیں بہترین بدلہ دے گا علماء تفسیر نے اس آیت کریمہ سے بہت سے مسائل مستمت کیے ہیں نمبر ایک مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کرانا واجب ہے نمبر دو باغی جماعت سے قطال کرنا واجب ہے اور یہ حکم اہل مکہ اور دیگر تمام مسلمانوں کو شامل ہے نمبر تین جو شخص باغی جماعت سے الگ ہو جائے گا اس سے قطال نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حتی تفیعہ کہا ہے یعنی جب باغی جماعت بغاوت سے باز آ جائے گی تو اس سے قطال نہیں کیا جائے گا نمبر چار پیچھے ہٹ جانے والے اور زخمی کا قتل کرنا حرام ہے نمبر پانچ نہ ان کا مال مال غنیمت ہوگا اور نہ ان کی اولاد کو غلام بنایا جائے گا اس لیے بغاوت کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو گئے تھے نمبر چھ اگر حالت جنگ میں ان کا مال لے لیا گیا تھا تو اسے واپس کر دیا جائے گا اور اگر انہوں نے فریق مقابل کی جان یا مال کو نقصان پہنچایا تھا تو وہ اس کے ضامن نہیں ہوں گے نمبر سات اگر کوئی باغی مارا جائے گا تو اسے نہلایا جائے گا کفن پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نمبر آٹھ اگر انصاف پر قائم جماعت کا کوئی فرد مارا جائے گا تو وہ شہید ہوگا نہ اسے نہلایا جائے گا اور نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی نمبر نو اگر دو جماعتوں کے درمیان نسلی یا قومی عصبیت یا طلب حکومت کی وجہ سے جنگ ہوگی تو دونوں ہی جماعتیں ظالم ہوں گی اور ہر دو جماعت ایک دوسرے کے خسارے کی ضامن ہوگی